أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لخيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لختال أو متحيزا إلى فئة فقد من اللہ ومأواه وبئس المصير صدق اللہ آج چودہ سو بیالیس سے جری رمضان کی انتیسو تاریخ ہے ہو سکتا ہے کہ آج یہ آخری روزہ ہو اور یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ شاید یہ ہماری عمر کا آخری رمضان ہو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رمضان سے اس حالت میں نکلے کہ اس کی مغفرت نہ ہوئی ہو اللہ اسے تباہ کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی جبریلا علیہ السلام نے دعا کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی یہ بہت بڑی بدعا ہے وہ شخص جس نے رمضان پایا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی اس کے گناہ معاف نہیں ہوئے اس شخص کے بارے میں جبریل علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ اسے تباہ کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ آمین تو اس لیے ہمیں رو رو کر گڑ گڑا گڑ گڑا کر آج اور آج کی رات اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم آپ کے معیار کے مطابق آپ کے کہنے کے مطابق عمل نہیں کر سکے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم پوری پوری رات عبادت کرتے لیکن ہم عبادت کیا کرتے غفلت اتنی زیادہ ہے بیماریاں ہمارے اندر اتنی زیادہ ہیں روحانی بیماریاں کہہ رہا ہوں یعنی کوئی غبت میں مصروف ہے کوئی جھوٹ میں مصروف ہے کوئی موبائل فونز کے مختلف قسم کی گیموں میں اور گپ شپ میں مصروف ہے اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے بس یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہم کمزور ہیں آپ ہمیں معاف کر دیں اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ رمضان المبارک کی شب قدر یعنی قدر کی راتوں میں کون سی دعا مانگنی چاہیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ان کا افویم تو حب الاف عنا یہ دعا مانگنی چاہیے اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے تو مہربان ہے تو معافی کو پسند کرتا ہے پس ہمیں معاف کر دس ہم اور کچھ نہیں کر سکتے وقت بھی گزر چکا ہے رمضان المبارک کی آخری رات ہے آخری دن ہے اے اللہ ہم کمزور ہیں تم معاف کرنے والا ہے تم مہربان ہے تو معافی کو پسند کرتا ہے ہمیں معاف کر دے اے اللہ معاف کر دے اتنا رونا چاہیے انسان کو اتنا رونا چاہیے کہ سینے کا غبار نکل جائے اور دل پاک صاف ہو جائے اور یہ اطمینان ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا ہے بہت ہمیں رونا چاہیے کیونکہ یہ معلوم نہیں ہے کہ اس رمضان کے بعد اگلے رمضان میں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے ایک سیکنڈ کا انسان کو علم نہیں ہے رمضان تو اگلے سال آئے گا اس لیے یہ جو غفلت ہمارے اندر ہے یہ جو سستی اور کاہلی ہمارے اعمال میں ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے بس یہی دعا کرنے کا وقت ہے اللہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے تو حب الفا معافی کو پسند فرماتا ہے عنی اے اللہ مجھے معاف کر دے اے اللہ مجھے معاف کر دے بہت زیادہ رونا چاہیے بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے اور ہم جو مہاجرین ہیں ہمیں تو بہت زیادہ اس لیے بھی رونا چاہیے کہ ہمارا تو اللہ کے سوا کوئی ہے بھی نہیں نہ پڑوسی ہمارے ہیں نہ دور والے ہمارے ہیں نہ نزدیک والے ہمارے ہیں نہ اپنے ہمارے ہیں نہ بیگانے ہمارے ہیں نہ وہ ہمارا ہے نہ یہ ہمارا ہے ہمارا صرف اللہ ہے اللہ اللہ جس کے خاطر ہم نے ہجرت کی اللہ جس کے خاطر ہم نے اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو چھوڑا وہی ہمارا ہے تو اللہ سے بہت معافی مانگنی چاہیے اللہ کی محبت مانگنی چاہیے اور جب اللہ کسی سے محبت کرنے لگتا ہے تو اسے معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اے اللہ ہمیں معاف کر دے آج کے سبق میں سورہ انفال کی آیت نمبر پندرہ اور سولہ کی تھوڑی سی تفصیل ہم بیان کریں گے اس لیے کہ اس آیت سے متعلق بہت ساری باتیں ہم ترجمے میں بھی بتا چکے ہیں یا ایو الذین دین اے ایمان والو اس لفظ کی طرف خیال رہے اس آیت میں خطاب کس کو ہو رہا ہے مسلمانوں کو ہو رہا ہے کافروں کو نہیں یا ایو الذین آ اے ایمان والو اذا لقیتم الذین کفروا کپرو جب تم بھڑ جاؤ کافروں کے ساتھ زحفن جنگ کے میدان میں پیش قدمی کرتے ہوئے فلاحم البار تو انہیں اپنی پیٹھ مت دکھاؤ جنگ کے میدان سے پیٹھ مت پھیرو جنگ کے میدان سے مت بھاگو مسلمان کس لیے پیدا ہوا ہے اپنے سینے پر گولیاں کھانے کے لیے اپنی پیشانی پر گولیاں کھانے کے لیے مسلمان پیدا ہوا ہے پیٹ پر گولیاں کھانے کے لیے مسلمان پیدا نہیں ہوا ہے اس لیے صحابہ کرام یہ دعا فرمایا کرتے تھے ہمارے بزرگ یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہ کا شہاد مقبول غیر مدبرن اے اللہ مجھے ایسی شہادت عطا فرما جو تجھے پسند ہو کس حالت میں آگے بڑھتے ہوئے غیر ان بھاگتے ہوئے نہیں کہ میں بھاگ رہا ہوں اور پیچھے سے وہ فائر کر رہا ہے اور میری پیٹھ جو ہے مکمل چھلنی ہو رہی ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ کو یہ پسند ہے کہ کفار فائر کر رہے ہوں اور مسلمان جو ہے فائر انگریزی میں آگ کو کہتے ہیں مسلمان اس آگ میں کود رہا ہو اس آگ میں پڑا جا رہا ہو اپنے آپ کو اس آگ میں پھینک رہا ہو اللہ تعالیٰ کو یہ مسلمان پسند اسی لیے اللہ جل جلال یہاں پر یہ فرما رہا ہے کہ جب تمہاری کافروں سے جنگ ہو تو اپنی پیٹھ ان کو مت دکھاؤ اور یہ کتنا بڑا گنا ہے جنگ کے میدان سے بھاگنا کتنا بڑا گنا ہے آیت نمبر سولہ میں اللہ جل جلالہ فرما رہا ہے برہ درمیان کی استثنا کو چھوڑ دیتے ہیں فقط با ابی غد بین اللہ جو کہ جنگ کے روز پیٹ پھیر کر پشت دکھا کر جنگ کے میدان سے باغ جائے فقط با ابی مِّنَ اللَّهِ اللہ وہ اللہ کی لانت کا غصے کا غذب کا مستحق تہرا اللہ اس پر ناراض ہوا جس سے اللہ ناراض ہو جائے اس کی خیر ہے وہ مواہ جہنم اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے دوزخ ہے آگ ہے دشمن کی یہ چھوٹی سی آگ سے ڈرے ہو اللہ کی آگ میں جلنا پڑے گا ناجب اللہ وہ موہ اس کا ٹھیکانہ جہنم ہے وہ بھی اسل مسیر اور جہنم بہت بری بدترین جگہ ہے یہاں پر ایک بہت اہم نقطہ ہے بہت تعجب ہوتا ہے مجھے جب اس نقطے پر غور کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ کس کو فرما رہا ہے یا ایمان والو اگر تم جنگ میں جا کر بھاگو تو تمہیں جہنم میں جلنا پڑے گا اللہ کا غزب تمہارے اوپر مسلط ہوگا اللہ کی لانت تمہارے اوپر برسے گی ناود ناود اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ تو وہ ہے جو جنگ کے میدان میں جا کر بھاگا ہے اور ان کا کیا حال ہوگا جو جنگ کے میدان میں بالکل جاتے ہی نہیں ہیں کتنی خطرناک بات ہے میدان جنگ جنہوں نے دیکھا ہے انہیں معلوم ہے یہ کتنی خطرناک جگہ ہوتی ہے آگ ہر طرف سے گولیاں برس رہی ہیں گولے پھٹ رہے ہیں میزائل اڑ اڑ کر آ رہے ہیں جیٹ تیارے بم برسا رہے ہیں ڈرون تیارے میزائل برسا رہے ہیں اور کفار کی گاڑیاں ٹینک توپ سب آگ اگل رہی ہے اور ایک گوشت پوسٹ سے بنا ہوا انسان ہڈیوں سے بنا ہوا ایک کمزور انسان اس آگ کے اندر جل رہا ہے اللہ کو یہ بنتا بہت پسند ہے اللہ کو دشمن کی آگ میں جلتے ہوئے آگے بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا یہ بندہ بہت پسند ہے اس خطرناک وقت میں جنگ کے میدان سے بھاگنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے اب ذرا سوچو اس شخص کے بارے میں جو جنگ کے میدان میں آتا ہی نہیں ہے بہت بڑا شیخ القرآن ہے بہت بڑا شیخ الحدیث ہے بہت بڑا عالم ہے لیکن جنگ کی نہ بات کرتا ہے نہ جنگ کی تیاری کرتا ہے نہ جنگ کی ترغیب دیتا ہے نہ اپنے شاگردوں کو جنگ کے لیے بیچتا ہے نہ ہی خود جنگ کے لیے جاتا ہے نہ ہی اپنے بچوں اور بچیوں کو جہاد کے میدان میں جانے دیتا ہے ایسے شخص کا کیا حکم ہوگا اللہ معاف فرمائے منما تھا جو مر گیا اس حال میں کہ اس نے جہاد نہیں کیا ولم يحدث نفسه اور جہاد کے لیے اس نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا ماں تعالی شعبت نفاق وہ نفاق کے ایک حصے پر مرا ہے یعنی اس کی موت منافق کی موت کی طرح ہے اس لیے جب لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں کہ آپ اگر مدرسے میں رہتے تو بہت بڑے شیخ بنتے تو ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا شیخ بننا یہ ضروری نہیں ہے پکا مسلمان بننا ضروری ہے اللہ کا حمل حق کا بننا ضروری ہے مومنون حق مسلمان پکا یہ ضروری ہے بہت بڑا شیخ الاسلام شیخ القرآن اور شیخ الحدیث بننا یہ ضروری نہیں ہے ہاں اگر اس کے ساتھ ساتھ شیخ الاسلام مجاہد بھی ہو شیخ القرآن غازی بھی ہو شیخ الحدیث تفصیل مجاہدین کا ہمدرد غمخار انصار اور دوست ہو نور علی نور اس سے اچھا انسان شاید دنیا میں اور کوئی نہ ہو قرآن کریم کو ہم پڑھتے ہیں قرآن کریم کو ہم سنتے ہیں قرآن کریم کی ہم تلاوت کرتے ہیں قرآن کریم کو ہم سمجھتے بھی ہیں الحمد لیکن افسوس یہ ہے عمل نہیں کرتے